خطبہ نمبر تہتر آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی مروان ابن الحکم سے بسرے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اخذ مروان ابن الحکم اسیرن یوم فاستشفع الحسن الحسن السلام امیر السلامین علی السلام فِي کہا جاتا ہے کہ جب مروان ابن حکم جنگ جمل میں گرفتار ہو گیا تو امام حسن حسین علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کی اور آپ علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا فقالا لہا یبایوک یا امیر المومنین فقال علیہ السلام تو دونوں حضرات نے کیا یا یہ آپ علیہ السلام کی بیت کرنا چاہتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس نے قتل عثمان کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی مجھے اس کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک یہودی قسم کا ہاتھ ہے اگر ہاتھ سے بیعت کر بھی لے گا تو رکیب طریقے سے اسے توڑ ڈالے گا. اما ان له امرتن اسے بھی حکومت ملے گی مگر صرف اتنی دیر جتنی دیر میں کتا اپنی ناک چاٹتا ہے اس کے علاوہ یہ چار بیٹوں کا پاپ بھی ہے اور امت اسلامیہ اس سے اور اس کی اولاد سے بدترین دن دیکھنے والی ہے